نو سو سو سنے بل مات بلام کن بریش بی بلا با سو بلا با بلا اکبر پھر فا جی اشپیا سے پاج اشپیا سے مارو مارو بولتی پیر حسین، حسین، حسین، حسین، حسین، حسین رہ نگا جہاں بکلتا ہوتے نو باس بے حسین باسبے آج کن با نیم آج کن باس نو سے نو سے بلا با شلا با بلا با شلا ما ان برش جنا کچھ بلا ما مائ شہر میں کیوں نہ پہنچا کے پاس بچے ترپ رہتی بچے ترپ رہتی آج پن شیر میں دشہ تھی آج پن شیر میں دشہ بلا با سو بلا با بلا با سب بلا با ان بڑے سب پیچھے بہت نوسے نو سر نو سین باب سالم کیسے بیٹھے کہ اس کی دنیا اجل گئی ہے کہ اس کی دنیا گئی ہے مجھے سکی نا شم مجھے ہے سکینا کر بلا حسین ہے حسین سوسے حسین کر بلا ماں بلا پا کر بلا ماں بلا ماں انس پیر چھ جی. فرحان کو لکھا من منور لکھو نو ہاتھ گمارا ممارا گارا فلدنی جاگی برش